یہ اللہ رب العال نے ذریعۂ کریم سلومات علیہ وسلم کے واقعۂ اخراؤ نے راج کی طرف اشارہ دیا ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کو رات کی رات اللہ تعالی نے حرام اللہ سے بیلّ یافتہ آپ کعبے کے پاس ہو رہے تھے آپ کو بیدار کیا گیا آپ کا کینا چارج کیا گیا اور پینے کے اندر جو کچھ تھا اس کو آدھے زمزم سے کھویا گیا اور پھر دوبارہ پینے کا آپریشن مکمل کرنے کے بعد اس کو بند کر دیا گیا اور پھر آپ کو برات پر سوار کر کے بیعت کا تک لے جایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوران میں احمر کے پاس سے وہاں سلات وسلام کی قبر تھی میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں ویت المقدس میں پہنچے تو سبام کرام صلوات اللہ علیہ وسلم وہاں پر جمع تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کروائی جماعت کروائی پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور خاتوے آسمان تک لے جایا گیا شدرا سلسہا تک پہنچے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مختلف قسم کے رنگ دیکھے مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھی خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پر سدراپ الا پر ہی آپ پر نمازیں فرض کی گئی اور اللہ رب علیہ نے خوشبہ آپ کی طرف کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شریف الاقلام کلموں کے جلنے کی آواز سنی سدراپل منتخب سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے عام طور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر چلے گئے یہ بات غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سننا نہ گل تو پھر میں نیچے اترا اور مجھے جنت کی سیر کروائی گئی جنت مجھے دکھائی گئی اور یہ جو واقعہ واقع ہے عساء کا واقعہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کی حالت میں ہے خواب میں نہیں ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے اگر خواب میں ہوتا تو مشرقی مکہ کبھی اس کا انکار نہ کرتے خواب میں تو آج بھی کوئی سعودیہ پہنچ جاتا ہے کوئی امریکہ پہنچ جاتا ہے جہاں کا جھی آتے ہیں خواب دیکھ لیتے ہیں خواب میں کہیں چلے جانا وہ کوئی وحید بات نہیں ہے معجزہ اس کا معنی ہوتا ہے عقل کو آجسٹ کرنے والا انسانی عقل دنگ رہ جائے انسانی عقل میں وہ بات آ ہی نہ سکے وہ کام ہو تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ہے کہ اللہ نے حالت بیداری میں رات ہی رات آپ کو مقصد حرام سے مقصد اقداہ تک پہنچایا اور ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کروائی جنت بھی دکھائی واپس بھی لے کے آئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے اس, اس طرح لے جایا گیا اور یہ سارا واقعہ ان کو بتایا کو فارو نے ماننے سے انکار کر دیا لیکن اب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو اس واقعات کی طرف اشارہ ہے اس لیے سورت کا نام سورت الاقرا رکھا گیا پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں ڈال دی ہے اس کے کھاتے میں ڈال دی ہے اور قیامت والے دن بھی ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا اپنے سامنے پائے گا اور پھر ہم کہیں گے یہ کہ کتاب اکا کفا بھی نقصی کا قفا علی کا حضیبہ آج تو اپنا نام اعمال پڑھ اور خود ہی فیصلہ کر لیں اپنا حساب لینے والا تو خود ہی کافی ہے یعنی انسان کو کہا جائے گا کہ اپنا نامۂ امال پڑھو اور خود فیصلہ کرو کہ تیرے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے روزہ ماسٹر مختلف گروہ بنیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھی کل 73 گروہ ہوں گے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو بلا حساب و کتاب یا حساب کتاب کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جائے گا اور اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ ساد کے بعد اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں کچھ عرصہ رہیں گے اور پھر بعد میں جنت میں جائیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان جتنے بھی ہیں انس سب کے سب ایک مرتبہ جہنم سے ضرور ہو کے آئیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ واردہ کانا ربی کا حصم قدیہ تم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے جہنم پر ضرور وارد ہوں گے جہنم سے یہ ضرور گزریں گے ہاں کوئی ہیں ہے ہیں یا برے لوگ ہیں ہاں جو نیک لوگ ہیں وہ جلدی کے ساتھ گزر جائیں گے جس کو ہم پل سیر سے گزرنے کا نام دیتے ہیں یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے اس کے اوپر سے سارے لوگ گزریں گے جو نیک سارے لوگ ہوں گے وہ بہت تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے اور جو برے لوگ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمات اللہ کل علی اس کے اس پھول کے اوپر کچھ کھونٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ انسانوں کو پکڑ پکڑ کے نیچے جہنم کے گھر گرائے بہرحال ہر انسان وہاں سے جہنم سے ضرور گزرے گا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کانا اللہ ربی کا حق ممبیہ تم میں سے ہر بندہ جہنم پر ضرور وارد ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائے سے جلد گزار لے اور ہماری گزرنے کی مہلت کو لمبا نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من قدا فرینما نقسی جو ہدایت پا لیتا ہے تو اس کی ہدایت اس کے اپنے لیے ہوتی ہے اور جو گمرہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا نقصان بھی اسے ہی ہوتا ہے والا تبادی تم بھی کرا کرا اور کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جس نے جو نیک نیکمال کیے ہیں اس کے نیک نیکمال کا سلا اس کو ہی ملے گا اور جس نے جو گناہ کیے ہیں اس کے گناہوں کا سلا گناہ کرنے والے کو ہی ملے گا ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ کسی اور نے کیا ہو اور اس کا سلا اور انجام کسی اور کو مل جائے جس نے جو گناہ کیا ہوگا اس کو اس کا سلا اور بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں فرمایا ہے کہ مجھے نے مسلم خواہش کریں گے کہ کاش آج میری جگہ عذاب بھوگت لے میرے بجائے میرا والد میرا بیٹا میری بیوی میرے بہن بھائی لیکن مجھے نجات مل جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا بلکہ جس نے جو برے اعمال کیے ہیں اس کے برے اعمال کا صلاح اسی کو دیا جائے فرمایا کہ اما کنہ کے بیٹا رسول اور ہم کسی بستی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک اس کی طرف رسول کو نہ کھینچتے اور جب ہم کسی بستی کو احاطہ ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس میں رہنے والے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس کے اندر اللہ کی لاپربانیاں کرتے ہیں اور وہ بستی تباہ و برباد ہو جاتی ہے نور اصطلاط و کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیوں کو حالات کر دیا ہے اور نیک اعمال کے نتیجے میں کوئی آدمی دنیا کے اندر ہی نیک اعمال کا بدلہ چاہتا ہے تو پھر اجل نالہ حامان اشاء علی منوری جس کو ہم چاہتے ہیں دنیا میں اس کے نیک اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں اور برآخر اس کو ہم جہنم میں ڈال دیتے ہیں جہنم میں داخل کر دیتے ہیں پون کا مشکورات اور جو آخرت کی نیت سے آخرت کو چاہنے کے لیے نیک صالح اعمال کرتا ہے نیکیاں خال ستل جا کرتا ہے تو پھر ان لوگوں کی کوشش اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر کی گئی ہے اور آخرت میں ان کو اچھا بدلا ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے جب آزم تفرب کی عبادت اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال املا سا کا وینا میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا وہ اسودہ فخرت اور تیری ضروریات پوری کر دوں گا وہ الاسٹ ایسا نہ کیا املا ادا کا شگلا تیرے ہاتھوں کو کاج میں مشغول کر دوں گا غلام اسودہ فخرت اور تیری ضروریات پوری نہیں ہوں گی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منقانہ جس بندے کا مقصد حیات یہ ہو جائے کہ اس نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دل کا غریب بنا دیتا ہے وہ جمع اللہ اور اس کی مصروفیات کم ہو جاتی ہیں وہ اصط دنیا راغمہ اور دنیا ضریل ہو کے اس کے پاس آتی ہے وہ منقانہ کی دنیا ہماہ اور جس کا زندگی کا مقصد دنیا کمانا بن جائے جہاں جا اللہ فخر ہو گئی نہ آئی نہیں اللہ تعالیٰ اس کے ماتھے میں اس کی تبدیل میں فخر و فاقہ لکھ دیتا ہے وہ فراہی چمڑا ہو اور اس کا کام کاج اللہ تعالیٰ بھیر دیتا ہے مصروفیات اس کی بڑھ جاتی ہیں عالم یہ محنت دنیا علامہ فضیر لیکن دنیا اس کو وہی ملتی ہے جو اس ہے رب العالمی نے حکمت کی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دین کی طاقت دینی چاہیے حکمت و دانائی کے ساتھ اور حکمت و دانائی کا معنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ باتیں لوگوں کو فی الحال نہ بتاؤ ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے دین میں جو بھی حکم نازل کیا ہے وہ سب کا سب لوگوں کے سامنے بیان کر دینا چاہے اس میں کچھ سختی ہو چاہے نرمی ہو چاہے رخصت ہو یا شدت ہو یہی حکمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو والدین کے ساتھ نیب سلوک کرو جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو چھڑکو بلکہ ان کے لیے اچھی بات کہو اور ان کے لیے مفید اور فرما بردار ہو جاؤ آج بھی ان کے ساری کرتے ہوئے ان کے ساتھ رحمت کرتے ہوئے اور ان کے لیے دعا بھی کرو کہ اے اللہ ان پر ویسے ہی رہن کر جس طرح ان دونوں نے میری بچپن میں پرورش کی تھی تمہارا رب تمہارے دنوں کی باتوں کو جانتا ہے اگر تم نیک ہو تو اللہ تعالی رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اور قریبی رشتے داروں کو اس کا حق دو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور تبذیر نہ کرو کیونکہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نہ ہے اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کے لیے پرانے مجید میں دو لفظ بولے ہیں ایک اسراف اور ایک تبذیر اسراف کے بارے میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور تبذیر کے بارے میں فرمایا ہے کہ تبدیل کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں یہ اسراف اور تبذیر دونوں لفظ فضول خرچی کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں لیکن اسراف اور تبذیر میں لطیف صاف فرق ہے اسراف کہتے ہیں ایسی فضول خرچی کہ جو کسی مقصد کے لیے ہو مثال کے طور پہ گھر کے دروازے کے آگے پردہ لٹکانا ہے ضرورت ہے اب پردہ لٹکانے کے لیے آپ ایک سستا کپڑا سادہ کپڑا استعمال کریں گزارا ہو جاتا ہے اور اگر وہی پردہ آپ قیمتی ریشمی کپڑے کا لٹکائیں کام اس نے بھی وہی کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں اسراف اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ضرورت کی چیز میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینے کا نام اسراف ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے نبی کریم <سلام> صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عا انہوں نے اپنے گھر کے آگے ڈیزائن دار ریشمی کپڑا لٹکا دیا پردے کے لیے دروازے کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو سامنے دیکھا پردہ لٹک رہا ہے وہیں سے واپس آ گئے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی تعالیٰ گھر موجود نہیں تھے جب وہ گھر آئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے لیکن گھر داخل نہیں ہوئے وہیں سے واپس چلے گئے ہیں پتا کر کیا ہو کہ وجہ کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ ڈیزائن دار بڑا خوب خوبصورت وہ کپڑا تو میں کیمتی لٹکایا ہوا ہے گھر کے سامنے پردے کے لیے تو میں نے اپنے دل میں سوچا مالی والی دنیا مالی والی دنیا میرا بھلا دنیا کے ساتھ کیا کام یہ بات جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تو کہنے لگی کہ جاؤ پوچھ کیا ہم کیا ہم کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندینے میں فلاں گھر ضرورت مند ہے محتاج ہے یہ پردہ اتار کے ان کو دے دو وہ اپنی ضرورت پوری کریں اس کی جگہ کھاتا کپڑا رکھاؤ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے آج کل تو لوگ وہ بارہ نبی البل پہ اور اس طرح مختلف دنوں میں وہ پورے پورے گھر اور پورے پورے مسجدیں اور پورے پورے بازار فضول سجا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی حضور تشریف لا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہوئے اگر وہاں پہ ایک پردہ زیادہ قیمتی لٹکا ہوا دیکھا ہے تو ان فضولیات اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں مقصد ہی کوئی نہیں جو تبذیر کے دبرے میں آتی ہیں وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر جائیں گے تو خیر اسراف کا یہ معنی ہے کہ چیز ضرورت کی ہو لیکن بلا وجہ اس میں زائد خرچ کیا جائے ایک کپڑا آپ دس روپئے پندرہ روپئے میٹر والا لے کے لٹکا دیں وہ مہینے بعد دھوپ کے ساتھ بالکل ہی بیکار ہو جائے گا تو آپ ذرا قیمتی کپڑا لٹکاتے ہیں کہ چلو چار دن چل جائے یہ ٹھیک ہے شریعت اس سے منع نہیں کرتی اس کو اس راست کا نام نہیں دیا جاتا اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اسی طرح مثال کے طور پر دیواروں پر آپ کڑی ہی کرتے ہیں چونا کرتے ہیں یہ ڈیڑھ دو سال بعد ختم ہو جاتا ہے دوبارہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ والیپر لگوا لیتے ہیں پینٹ کروا لیتے ہیں وہ کوئی دس بارہ پندرہ سال تک آسانی سے چل جاتا ہے اگر آپ اس کے اوپر دیوار پر ساری چائلے لگوا لیں تو وہ لائف ٹائم ہے یعنی کہ اگر آپ نے زیادہ خرچ کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اگر اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو تو پھر وہ اشراف کے جمرے میں نہیں آتا ایسا زائد خرچ کرنا جس کا فائدہ کوئی نہ ہو رہا ہو وہ اشراف کے دمرے میں آتا ہے اور سبزی ایسے کام پہ خرچ کرنا جس کی ضرورت ہی نہیں ہے جس طرح میں نے ابھی مثال دی کہ وہ لوگ خامخ بازاروں کے بازار سجا دیتے ہیں کئی کئی تھان کپڑا دایا کر دیتے ہیں وہ جھنڈیاں اور جھنڈے لگانے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو یہ تبدیل کے گزرے میں آئے گا اور تفظیل کرنے والوں کو نبی اللہ رب العالمین نے شیطان کے بھائی قرار دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ قرآن ہے یہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو نہ تو بالکل بند کر دیں اور نہ ہی زیادہ کھول دیں اگر بند کر کے رکھیں گے کنجوس بن جائیں گے تو یہ بھی دین کو مطلوب نہیں ہے اگر بہت زیادہ کھلا ہاتھ کر لیں گے فضول خرچیاں کرنے لگیں گے یہ بھی دین کو مطلوب و مقصود نہیں ہے بے شک تیرا رب رزق کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو آج کل یہ منصوبہ بندی والے یہی بھوکا دیتے ہیں نا کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے کمانا مشکل ہو جائے گا ان کا پیٹ پالنا مشکل ہو جائے گا اس طرح الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تخل اولادت اجلاس اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے ختم نہ کرو ہم ان کو بھی رزف دیتے ہیں تم کو بھی رزف دیتے ہیں نہ تم اپنے لیے رجک حاصل کر سکتے ہو نہ اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں بھی رزف کہ نقط ان کا نہ ان کو قتل کرنا بہت بڑا گنا ہے جنا کے قریب نہ جاؤ یہ سہاچی ہے بہت برا راستہ ہے جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو بلا وجہ قتل نہ کرو اور جو آدمی مظلومن قتل کر دیا گیا تو اس کے بلی کے لیے ہم نے مضبوط قوانین بلا کیے ہیں کہ یا تو وہ کسات لے یا پھر زیت لے لے لہٰذا قتل کرنے میں کوئی آدمی حد سے نہ بڑھ جائے کیونکہ مقتول کی بھی ہم نے مدد کی ہے یتیم کے مال کے ذریع نہ جاؤ ہاں اصل انداز میں یتیم کا مال طرف کیا جا سکتا ہے اور وحدے کو پورا کرو یقین واحدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اور جب ماپ ٹول کرنے لگو تو ماپ پورا کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور جن چیزوں کی بارے میں تمہیں علم نہیں ہے ان کے پیچھے نہ پڑو ان کی پیروی نہ کرو یقیناً سماعت اور بسارت اور دل ہر ایک کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اور زمین میں اگر کرنا چلو آپ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہیں نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہیں یہ سارے برے کام ہیں اور ان کی برائی صرف رب کے یہاں ناپسندیدہ ہے رب کا منٹ اطما یہ وہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرح سے ہی کی ہے بلاج علم اللہ علیہ جہنم معلوم مدرا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ وغیرہ تم کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا یعنی یہ حکمت ہے کہ آپ گانی کو گانی کہیں چور کو چور کہیں برائی کو برائی کہیں اچھائی کو اچھائی کہیں یہ حکمت ہے یہ نہیں کہ آپ برائی کو برائی ہی نہ کہ کازا ہے فی الحال اسے کچھ نہ کہو نہیں یہ حکمت نہیں ہے حکمت یہ ہے کہ جو برائی ہے اس کو فوراً روکا جائے فوراً ٹوکا جائے برے کو برا کہا جائے اچھے کو اچھا کہا جائے برائی کی سرخوبی کی جائے اور نیکی کی ستائش اور تعریف کی جائے لاری کبن ماں رب پلئی رب کا ربو کا منما یہ وہ حکمت ہے جو اللہ عرب ال آپ کی طرف وہی کی ہے پھر آگے اللہ عرب العلیم تذکرہ فرمایا ہے آدم علیہ السلاط والسلام کی تخلیق کا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا رشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سیدا کرے شیطان نے سیدا کرنے سے انکار کر دیا اور پھر اللہ تعالی نے یہ کہا وہ سب جسمنی سطح کا کہ یہ شیتان جس کو تو چاہتا ہے پہ کا لے اپنی آواز کے ساتھ شیطان کو اللہ نے کیا کہا کہ اپنی آواز کے ساتھ جس کو چاہتا ہے پسلا لے کبھی آپ نے کوئی آواز ایسی سنی کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہو کہ یہ شیطان بول رہا ہے تو شیطان کی آواز کیا ہے شیطان اپنی آواز کے ذریعے گمراہ کرتا ہے لیکن وہ آواز ہے کیا اس آواز کے بارے میں عبداللہ احبین مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبد اللہ بن حضات رضی اللہ تعالی تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گینا گانا گانے کی آواز ہے میوزک گانا اور بجانا یہ شیطان کی آوازیں تو یہ شیطان کی آوازیں ہیں یہ میوزک کے ذریعے عشقی آشہار کے ذریعے عشق یا گانوں کے ذریعے شیطان بندے کو گمرا کرتا ہے وہ اجنی بہتری ہندی قیدی کا والا اور اپنے گھڑ سوار اور پیاسا لشکر دوڑا وہ سارے وَالْأَوْلَادِ ان کے مال اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں کہا ہے شیطان کو کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے جو تیرا بس چلتا ہے چلا لے اپنی آواز کے ذریعے انہیں گمراہ کر لے ان کے مالوں میں شریک ہو جا ان کی اولادوں میں شریک ہو جا یعنی حرام ذرائع سے حرام ذرائع سے مال اگر حاصل کیا جائے گا تو شیطان اس مال کے اندر شریک ہوگا اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کو مضبوط نہ رکھا جائے گا تو شیطان اولاد میں شریک ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ جنبنا و جنبی شیطان عمارانہ اللہ جنبن شیطانہ و جنبی شیطان عمارانہ کہ اللہ ہمیں بھی شیطان کے شرط محفوظ رکھ اور ہماری اس میلاد کے نتیجے میں اگر ت نے اولاد ہماری قسمت میں کی ہے اس کو بھی شیطان کے سر سے محفوظ رکھ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں اولاد کی ہو تو لم تذور اس سے شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جو یہ دعا نہیں پڑھتا شیطان ان کی اولادوں کو ضرور اور نقصان پہنچاتا ہے تو یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور اس کا استمام کرنا چاہیے پڑھنے کا پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بالکلاتی Kul انہیں کہہ دیجئے کہ ہر آدمی اپنے اپنے شاکلہ پر اپنے اپنے طریقۂ کار پر عمل کرتا رہے پھر ارب جانتا ہے کہ راستے کے اعتبار سے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت ہمیں دے دیا ہے احکامات نازل کر دیے اب جس کا جی چاہتا ہے اس کو اپنا جس کا جی چاہتا ہے نہ اپنائے ہمارا کام صرف وہی کو نادر کرنا اور احکامات پیاس کرنا اور آپ کا کام وہ احکامات لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے ابھی ان کی مرضی ہے مانیں ان کی مرضی ہے نہ مانیں ہاں جو ماننے والے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے برپودیدہ بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں انہیں اچھا بدلہ دے گا جو نہ ماننے والے ہوں گے وہ اللہ کے نا اور باغی بندے ہوں گے دنیا آخرت میں ان کا انجام برا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے میس القاہر روس یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے پول رو سلم ربی کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے معاملے سے ہے مارو تھی تم میرا خلیلا تمہیں علم بہت ہی تھوڑا ملا ہے بہت ہی کم علم حاصل ہوا ہے تو آج کل لوگ روح کے پیچھے ڈالتے روح ہے کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ پول روح البن ربی روح امر ربی ہے تمہیں پتا نہیں چل سکتا کہ روح کیا ہے کئی لوگوں نے روح کی تحقیق پر بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں جب وہ ساری کتاب بندہ پڑھ کے خالق ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ سمجھ اس کو بھی نہیں آئی کہ روح کیا ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تمہارے پاس اتنا علم ہی نہیں کہ تم روح کے بارے میں معلومات حاصل کر سکو تو لہذا سے حالت میں کامک سوئیاں مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر آگے سورہ کاف میں اللہ رب العالمین نے کا ذکر کیا ہے لوگوں نے کے بارے میں بھی ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک روح کے بارے میں ایک اصاب کاف کے بارے میں اور زور پر نین کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا اور حاضر اڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے سوالوں کا جواب دیا روح کا جواب یہ دے دیا کہ تمہیں پتہ نہیں چل سکتا روح کیا ہے اصاب کاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی وضاحت فرما دی کہ قحف کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من من یہ قحف والے اور سختیوں والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں یہ ایسا نوجوانوں کا گروہ تھا کہ یہ قحف یعنی غار کے اندر چلے گئے کاف کہتے ہیں غار کو اور وہ کہنے لگے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کی رہنمائی کر تو ہم نے ان کے کانوں کو کاف میں غار کے اندر بند کر دیا تاکہ باہر کی آواز نہ سنے اور وہ بیدار نہ ہو پھر ہم نے ان کو بیدار کیا اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ کون سے لوگ ہیں جن کو مدت کا زیادہ علم ہے کہ یہ کتنے لوگ ہیں خیر ان کا تفصیلی واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا گروہ تھا جو اپنے رب پر ایمان لے آیا اور ہم نے ان کو بہت زیادہ ہدایت دی اور ہم نے ان کے جنوں کو مضبوط کر دیا یہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے ہم اس کے علاوہ کسی اور کو ہرا نہیں مانتے اگر ہم ایسا کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبول مان لیں تو یہ بہت زیادتی اور غلطی والی بات ہے اور ہماری اس قوم نے تو اللہ کے علاوہ بہت سارے معبول بنا لیے ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی واد دلیل بھی نہیں ہے تو جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑا ظاہر اور کون ہو سکتا ہے لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قوم کو اور جن لوگوں کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں یعنی محبو دان باطلا کو اور ان عبادت کرنے والوں کو چھوڑ کے غار کی طرف آ جاؤ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا اور تمہارے معاملے سے نفع والی چیز تمہیں مہیا کرے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو غار کے اندر وہ جب گئے تو ان کو سلا دیا ایک شریر عرصہ تک تین سو نو سال کمری اور تین سو سال شمسی وہ اس غار کے اندر رہے اور اللہ تعالیٰ نے جس غار کے اندر ان کو سلایا اس غار کا منہ شمال کی طرف تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائی جانب ہوتا اور جب غروب ہوتا تو اس کو بائیں جانب چھوڑ جاتا اور وہ کھلی جگہ پر تھے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس کو گبراہ کر دے اس کے لیے آپ کوئی رہنمائی کرنے والا ولی نہیں پائیں گے اور پھر وہ ایسے سو رہے تھے کہ عام دیکھنے والا سمے کہ شاید یہ جاگ رہے ہیں اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے دائیں بائیں جانب اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا وہ جہدیز پر اپنی ٹانگیں چلا کر وہ بھی سویا رہا اسی طرح پھر ہم نے ان کو ایک عرصہ کے بعد اٹھایا اور وہ کہنے لگے کہ ہم کتنے عرصے تک یہاں پہ ٹہرے ہیں تو وہ سوچ سوچ کے کہنے لگے کہ ایک آدمی ہم یہاں پر سوئے ہیں تو چلو ان کے پاس کچھ جگہ پونجی تھی کچھ سامان تھا کچھ سکے تھے آ کے یہ جاؤ ایک آدمی کو دے کر بھیجا کہ اچھے انداز میں لوگوں سے بات کرے اور کسی کو نہ بتائے کہ ہم کہاں چھپے ہوئے ہیں اور اس کا کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ کیونکہ اگر ان لوگوں کو پتا چل گیا کافروں کو تو وہ تمہیں سنکھار کر دیں گے یا پھر تمہیں دوبارہ مرتد کر دیں گے تو پھر اللہ رب العالمین نے اس طرح انہیں دوبارہ زندگی عطا کی اور دوبارہ ان کو بیدار کیا خیر جب یہ لوگ فوس ہو گئے تو اس کے بعد جو یہ مشرق قسم کے لوگ تھے یہ جھگڑا کرنے لگے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے اتنا طویل عرصہ تک سوئے رہے ہیں اور پھر دوبارہ دنیا میں زندہ سلامت آ رہے ہیں تو یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں کیا کریں تو مسئلہ کیوں کہ اکثریت مشرقوں کی بھی انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر مسر بنائیں گے جبا خبا مزار تعمیر کریں آج بھی مشرق یہی کام کرتے ہیں کہ جب کوئی نیک سارے آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر مسجد بنا دیتے ہیں مزار تعمیر کر دیتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم بھی یہ کام کریں گے پھر ان کی تعداد کتنی تھی تعداد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو علم نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی کوئی کہتا ہے کہ یہ تین سے چوتھا کتا تھا پانچ سے چھٹا کتا تھا بس جہالت میں ٹامک تو یم مارتے ہیں اور کوئی کہتے ہیں کہ یہ سات سے اور آٹھواں کتا تھا انہیں کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو جانتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے ماحول ان کو بہت کم لوگوں کا کم لوگوں کو ہی ان کے بارے میں پتا تھا کہ یہ کتنی تعداد میں ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سات مندے تھے اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا ماحول پلا تمہاری لہٰذا آپ کا مخا ان باتوں کے پیچھے نہ پڑے اور یہ اپنے کہف یعنی غار کے اندر تین سو سال تک رہے ہیں بس دادی اور نو سال مزید یہ تین سو نو کمری سال بنتے ہیں اور شمسی سورج کے اعتبار سے تین سو سال بنتے ہیں خیر یہ صحاب کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کے اندر ذکر کیا ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے دو دوست تھے تو ایک بڑا امیر تھا اس کے پاس کچھ باغات تھے پھلوں کے وہ اپنے باغات میں داخل ہوا تو کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرے باغ کبھی ختم ہو جائیں گے ہمیشہ باقی رہیں گے اور قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی اور اگر قیامت قائم ہو بھی گئی اور میں اللہ کے پاس چلا بھی گیا تو اس سے بہتر مجھے بدلہ ملے گا تو اس کا ساتھی اس کو کہنے لگا کہ اللہ کے ساتھ کفر نہ کر اللہ نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا پھر مٹی سے پیدا کیا پھر تجھ کو انسان بنایا دیکھ میں بھی تو ہوں میں اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا کر تو ایسا کیوں نہیں کہتا کہ ہاں شاہ اللہ لاکھ اللہ بلّا کہ یہ اللہ کی دین ہے اللہ کے قوت اور اختیار کی بات ہے اگر میں مال اور اولاد کے اعتبار سے تجھ سے کم ہوں تو کیا ہوا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے زیادہ بہتر دے دے اور جو تیرا باغ ہے اس پر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آفت نازل کر دے اور وہ چکیل میدان بن جائے یا پھر اس کا پانی ہی خشک ہو جائے باغ کو خیراب کرنے کے لیے تجھے پانی ہی نہ ملے خیر اس نے بات نہ مانی اللہ تعالیٰ نے اس پر باغ پر عذاب نازل کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک ابھی تمہاری اعلیمان تھا اس کا وہ باب ہلاک اور تباہ ہو کر ہو گیا پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور وہ اپنے چھتوں کے اوپر گر گیا اور کہنے لگا کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا اب اللہ کے علاوہ اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا اور ولایت مدد اللہ کے لیے ہی ثابت ہو گئی وہی بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے پھر آگے اللہ رب العالمین نے موسا علیہ سلاۃ وسلام اور خاضر علیہ السلام کا ذکر کیا عام طور پر لوگ کہتے ہیں خیزر خیزر نہیں ہے لفظ ہے خاضر خا کے اوپر زبر ہے اور زاد کے نیچے زیر ہے خاضر اس کا معنی ہوتا ہے سرو شادابی سبزہ خاضر خیر موسا علیہ سلاط والسلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ وہاں جاؤ پھر انم حاصل کرو یہ گئے اپنے ایک نوجوان شاگرد کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے فرمایا وید قالا مجمع او علیہ سلام نے اپنے اس جوان کو کہا کہ میں مسلسل سفر جاری رکھوں گا حتیٰ کہ میں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ کو پہنچ جاؤں گا دو سمندروں کے ملنے کی جگہ جہاں دو سمندر آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اس جگہ کا پتا کیسے چلے گا کہ مچھلی انہوں نے پکا کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی کھانے کے لیے جب وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گا تو سمجھنا کہ یہ وہی جگہ ہے خیر وہ چلتے رہے وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر جب پہنچے تو بھول گئے مچھلی وہ سمندر کے اندر چلی گئی جب وہ اس جگہ سے آگے گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شہری کو کہنے لگے چلو یار وہ جو کھانا تھا ہمارا وہ بولو کھائی لیں اتنا چل چل کے تھک چکے ہیں کیونکہ ہمیں اس سب سے بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے تو پھر اس کو یاد آیا کہنے لگا وہ جب ہم اس چٹان کے پاس رکے تھے کچھ آرام کرنے کے لیے اس وقت وہ مچھلی پانی میں سورند بناتی ہوئی گھس گئی تھی اور شیطان نے مجھے بلا دیا آپ کو بتانا مجھے یاد نہیں رہا موسیٰ علیہ السلام کہنے گے یہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے خیر وہ واپس پہنچے جب واپس گئے تو وہاں پر انہوں نے ہمارے بندے حاضر علیہ السلات کو دیکھا ہم نے ان کو اپنی طرف سے رحمت اور علم دیا تھا موسا نے اس کو کہا کیا اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے وہ آپ ہمیں سکھائیں گے تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس جو علم ہے اس کے حصول کے لیے بڑا صبر کرنا پڑے گا لیکن آپ صبر کر نہیں سکیں گے کہنے لگے نہیں ان میں ضرور صبر کروں گا خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری بات کی نافرمانی اگر تم نہیں کرو گے تو جب تک میں تجھے بتاؤں گا ترے نہیں پوچھنا کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا یہ بات کہیں چل پڑے کشتی پر سوار ہوئے تو خاطر نے کشتی کو تھوڑا سا ایفدار کر دیا توڑ دیا علیہ السلام رہ نہ سکے کہنے لگے اللہ کے بندے یہ آپ نے کیا کر دیا ہے کشتی میں ہم سوار ہیں آپ نے اس کو توڑ دیا ہے اس کے اندر سوراخ کر دیا ہے اس میں پانی چلا جائے گا سارے ڈوب کے مر جائیں گے بہت برا کام کیا آپ نے علیہ السلام کہہ لگے کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تجھے پوچھنا نہیں ہے تمہیں صبر نہیں کر سکنا میرے ساتھ کہہ لگے چلو کوئی بات نہیں غلطی ہو گئی ہے لہذا غلطی پر آپ مجھے نہ ڈانٹے آئندہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا خیر پھر وہ چلتے گئے ہڈا کے ایک بچے کو انہوں نے دیکھا تو حاضر نے پکڑ کر اس کو خطر کر دیا تو بوسا علاقام جو کہ سمجھتے تھے کہ ایک آدمی کو بلا وجہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے فوراً کہنے لگے آپ نے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو معصوم جان کو بلا وجہ قتل کر دیا ہے آپ نے بڑا برا کام کیا ہے ناپسندیدہ کام کیا ہے پھر وہ کہنے لگے کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے خیر اوسا علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہنے لگے کہ اگر میں اب آپ سے پوچھوں تو ٹھیک ہے پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا اب ذرا معاف کر دیں کیونکہ آپ کو واقعہ کرنے کی طرف سے بڑی تکلیف پہنچی ہے وہ گئے ایک بستی میں داخل ہوئے اور بھوک ان کو لگی ہوئی تھی تو بستی والوں کو کہا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے لیکن انہوں نے کوئی میزبانی نہ کی پھر چپ کر گئے یہ لوگ دیکھا اس بستی میں ایک دیوار گرنے کے قریب تھی انہوں نے اس کو سیدھا کرنا شروع کر دیا پہلے بھوکے ہیں اور اوپر سے محنت مزدوری والا کام شروع کر دیا جب وہ کام کر کے فارغ ہوئے تو علیہ السلام کہنے لگے آپ نے اتنا کام کیا ہے بات کسی کی کیا ہے چلو اس کی مزدوری ہی لے لیتے کچھ کھا پی لیتے تو خاضر السلام کہنے لگے بس تو نے خود ہی کہا تھا اچھا اب میں پوچھوں گا تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا ہدا سیدھا کا مہنی, مہنی اب آپ کا راستہ جدا اور میرا جدا ہاں میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ان تینوں کاموں کے اندر حکمت کیا تھی انہوں نے بتایا کہ یہ جو کشتی جس کو میں نے عیب دار کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ سمندر کے پار ایسا بادشاہ غالب حکمران ہے جو صحیح سلامت کشتی کو وہاں کے سرکار ضبط کر لیتا ہے لہذا میں نے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ کشتی بچ جائے اور جو بچہ میں نے قتل کیا ہے وہ اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ اس کے والدین مومن موومنٹ اور یہ بچہ اتنا شریر تھا خدشہ تھا کہ والدین اس بچے کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائے اور تیرے رب کا یہ ارادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بچے کے علاوہ کوئی اور بچہ دے جو کہ سیرا رحمی کے اعتبار سے اور نیکی کے اعتبار سے ان کی نسبت اس کی نسبت بہتر ہو اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے کیا ہے اور رہا وہ جو دیوار میں نے کھڑی کی اور پھر پر اجرب نہیں لئی وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ دیوار دو یا بچوں کی تھی جن کا باپ بڑا نیک تھالے تھا تو تیرے رب کا یہ ارادہ تھا کہ یہ بلوگت کو پہنچ جائیں اور اس کے بعد دیوار کے نیچے سے خزانہ ابھی دیوار گر جاتے خزانہ نکل جاتا لوگ لوٹ کے کھا جاتے خیر یہ وہ معاملات ہیں جس پر آپ سبر نہیں کر سکے اس کے آگے اللہ تعالی نے ذر کر کا واقعہ سنایا ہے اللہ تعالیٰ ہے یہ لوگ آپ سے ذرف اور کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ہم نے اس کو زمین کے اندر بڑی دی تھی اور ہر قسم کے اسباب مہیا کیے تھے اور وہ زمین پر بڑا چلا گھما گرا پتا کے سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا آج تک کسی نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن زور پر نئے نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا جو کہتے سورج غروب ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کہتے سورج غروب ہوتا ہے فرماتے ہیں واجہ جہاں تب تھی دیکھا کہ گدلے چشمے کے اندر سورج گروپ ہو رہا ہے فوائد آفا ہاں اور وہاں پر ایک ایسی قوم کو پایا تو ہم نے اس کہا ایز جو فر اگر تو چاہتا ہے تو ان کو عذاب دے اور چاہتا ہے تو ان سے جزیا وسول کر لے تو کہنے لگے کہ جو ظالم ہے ان قریب ہم اس کو عذاب دیں گے اور آخر اللہ تعالی کے پاس بھی اس کو عذاب ہی دیا جائے گا اور جو نیک خال آزاد کرنے والا ہے اس کے لیے جزا کے طور پر جزا کے اعتبار سے اچھائی ہی اچھائی ہے دنیا میں بھی ریاست میں بھی اور ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے پھر انہوں نے دوسرے روپ سفر شروع کر دیا حتیٰ کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے اور دیکھا کہ سورج جہاں پر طلوع ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کے لیے سورج اور زمین کے درمیان کوئی آٹ اور رکاوٹ نہیں ہے یعنی سورج وہاں پر سلو ہی رہتا ہے خیر پھر وہ ایک اور طرف چل پڑے حتیہ کہ دو رکاوٹوں کے درمیان پہنچے اور ان کے درمیان ایسی فون کو پایا جو بات نہیں سمجھتی تھی وہ کہنے لگے کہ اے ضرور یعجوج اور معج زمین میں بہت زیادہ فساد کر رہے ہیں تو کیا ہم آپ کو کچھ اجرت دے دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیں تو کہنے لگے کہ مجھے تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہی وہ کافی ہے لہذا تم میری مدد کرو کچھ قوت مجھے باہم پہنچاؤ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک لوہے کی دیوار قائم کر دیتا ہوں لوہے کے ٹکڑے لے کے آؤ حتا کہ جب میں دونوں طرف سے دیوار کو کھڑا کر سکوں تو پھر اس میں آگ جلاؤ حتہ کے جب وہ خوب گرم ہو جائے اور آگ بن جائے لوہا تو آگ اونی اوپری گڑھی پتھرا پھر میں اس کے اوپر میرے پاس پیتل لے کے آؤں وہ پگلا ہوا پیتل میں اس دیوار کے اوپر ڈال دوں یعنی یہ جو سب کر نین ہے یا جھج موجود والی جو دیوار ہے یہ لوہے بھی بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پیتل ڈالا گیا ہے لوگ کہتے ہیں یہ دیواریں چین دیوارے سین نہیں ہے یہ تو پتھروں کی بنی ہوئی ہے ادوں کی بنی ہوئی ہے اور پھر اس کے اندر تو بڑے بڑے دروازے ہیں جبکہ نین والی دیوار یا ماجوج والی دیوار میں کوئی سوراخ نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج تک کوئی محدود نہیں کر سکا کہ یہ کہاں پہ ہے پھر اس کو تعمیر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اس پر نہ تو چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے ربی فائدہ ربی جال وکان وربی ہپا یہ اس وقت تک دیوار قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا یہ دیوار ریدہ ریدا ہو جائے گی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور پھر یہ ایک دوسرے کے اندر گھل مل جائیں گے سور پھونکا جائے گا یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے اور جہنم کو ہم کافروں کے لیے پیش کریں گے جن کی آنکھیں ہمارے ذکر سے پردے میں تھی اور وہ سننے کی طاق پسندی رکھتے تھے کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے نہیں ہم نے کافروں کے لیے بطور مہمانی جہنم کو تیار کر رکھا ہے کہہ دیجیے کیا میں اعمال کے اعتبار سے ختارے والے لوگوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں جن کی ساری کوششیں اور کاغذیں دنیا کی زندگی میں رائے نہ ہو گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ نیک اعمال کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کا کفر کیا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ان کو یقین نہ تھا ان کے اعمال ضائع ہو گئے ہم قیامت کے دن ان کے لیے تراز قائم نہ کریں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو حساب کتاب کے بغیر جہنم میں جائیں گے لال قیم علا میامتی بزنہ ان کے لیے ہم نظام نہیں لگائیں گے ترازو قائم نہیں کریں گے ان کے اعمال کو سولہ نہیں جائے گا حساب کتاب کے بغیر جہنم رسید کیے جائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ انہیں نہ ملے گا کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کے کریمات کو لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے کرے ختم ہونے سے پہلے ہی سمندر ختم ہو جائیں گے اگر کہ اس کی کے برابر مزید چاہیے مہیا کر دی جائے کہہ دیجیے کہ میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں میری طرف کی گئی ہے کہ تمہارا علاج صرف ایک اکیلا اللہ ہے تو جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے وہ نیک سالے اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی تو